چنانچہ ان اعمال میں سے سب سے پہلے اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کا کچھ حصہ رشتے پر یتیموں پر مسکینوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر صرف کریں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کرے اس میں اللہ مبارک و تعالیٰ نے یہ اشاعت فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں بشری تقاضے سے مال کی طرف ایک محبت پائی جاتی ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اس کی محبت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے اس محبت کی, کی وجہ سے بعض اوقات وہ بخل کرنے لگتا ہے اور اس مال کو صحیح جگہ پر صرف کرنے کے بجائے وہ صرف اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر صرف کرتا ہے تو یہ اس مال کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے لیکن اس کے برعکس جس کو اللہ سبارک وطیٰ کی احکام کی پیروی مقصود ہوتی ہے اور اللہ سبارک و تعالی کے لائے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے پیش نظر ہوتا ہے تو مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے چنانچہ فرمایا وہ اعتل مال الاخبی الا خبی کے معنی کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال اپنا دیتا ہے کس کو دیتا ہے ذوی القربہ یعنی سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کی ضروریات میں پیسے دینا یا ان کی ضروریات کو اپنے دولت کے ذریعے رفع کرنا یہ پہلا کام ہے اور اسی طرح یتیموں کو اور کو مسکین وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے فقر و فاقے کا شکار ہے اس کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے وپنس طبیل اور وہ مسافر کہ اگرچہ اس کے گھر میں یا اس کے وطن میں اس کے پاس مال موجود ہو لیکن مسافرت کی حالت میں وہ کسی تنگی کا شکار ہو گیا ہو اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کی حاجت کو رفع کرنا بھی اس بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے جس کا اللہ سبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا وہ سائلین سائلین کے لفظ معنی ہے مانگنے والے تو مانگنے والوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہیں جو پیشہ مانگنے والے ہیں یعنی وہ انہوں نے مانگ, مانگنے کو یا بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر اور اپنے آپ اپنی محنت کر کے کمانے کی طرف راغب نہیں ہوتے بلکہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں ان کو دینا تو ویسے بھی جائز نہیں ہوتا اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ سوال کرنا اس کے لئے شران جائز نہیں ہے جس کی حد شریعت نے یہ مقرر کی ہے جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو اس کو کسی دوسرے سے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا اگر کسی شخص کو کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی ہے اور اس کے لیے شرر مانگنا جائز نہیں ہے پھر اس کو دینا یہ اس کی گناہ کے اندر یہ ہے اس واسطے وہ جائز نہیں ہوتا لیکن دوسرے سائل, سائل اور مانگنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو بھکاری نہیں ہیں اور نہ پیشور مانگنے والے ہیں بلکہ کسی ضرورت کی وجہ سے ان کو مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کی ان لوگوں کو دینا یہ اللہ وبارک نے اس کا ذکر کئی جگہ پرانے کریم میں فرمایا ہے اور نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ معمول تھا کہ اگر کوئی آپ سے کو اپنی حاجت مانگتا تو آپ کبھی اس کو رد نہیں فرماتے تھے تو یہاں سائلین سے مراد یہی دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو پیشہ سائل نہیں ہیں پیشہ ور گداگر نہیں ہیں لیکن اپنی کسی حاجت کی وجہ سے ان کو مانگنا پڑ گیا ہے تو ان کو دینے کی بڑی فضیلت ہے وفر رقاب اور آخری بات یہ ذکر فرمائی کہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور غلامی کیا کرتے تھے تو ان غلاموں کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات قرار دی گئی تھی اور یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرے تو حدیث میں ہے کہ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے انسان کے ہر عضو کو جہن نم سے نجات ادا ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی اس کا ذکر فرمایا و پھر رقاب یعنی لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں یعنی لوگوں کو غلاموں کو آزاد کرنے میں اگر انسان مال خرچ کرتا ہے تو وہ بڑی فضیلت کی چیز ہے تو پہلے ذکر فرمایا ہے اس بات کا کہ آدمی کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے اور اس مال کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں کا احتکاب کرتا ہے بہت سے فرائض میں کوتاحی کرتا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان ان مدات پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر آگے فرمایا و اقام دوسرا ان کا عمل یہ ہے کہ وہ نماز کا, کو قائم کرتے ہیں اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس میں ناگر نہیں کرتے اور وہ آتش زکا اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں زکاط کا الگ سے ذکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیچھے جو بات کہی گئی تھی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں ان مختلف مدات کے اندر خرچ کرتے ہیں وہاں اس سے مراد نفلی صدقات ہے یعنی زکوٰۃ کا ذکر الگ کیا گیا ہے زکوٰۃ تو فرض ہے ہر انسان کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو اور وہ اس کی خاص مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے مثلا عام طور سے نقدی کی زکوات چالیسواں حصہ یا ڈھائی فیصد ہوتی ہے تو وہ تو فرض ہے پیچھے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس فرض کی ادائیگی کے باوجود اس کے بعد بھی وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں یعنی نفلی طور پر اگرچہ وہ ان کے ذمے فرض نہ ہو لیکن اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے وہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں پھر آگے فرمائے بولمفون اضاحد اور وہ لوگ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں جب کوئی عہد کر لے تو اس عہد کو پورا کرتے ہوں یہ بھی بہت بڑی عظیم تعلیم ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں یا عہد اور معاہدہ کریں تو اس کو پورا کریں ہر حالت میں اور جب تک کہ کوئی شدید عذر لاحق نہ ہو جائے اس وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام کریں تو ان اچھے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ اپنے عہد کو جب بھی وہ عہد کر لیں پورا کرتے ہیں وہ صابرین فلباسا وغ اور تنگی اور تکلیف کے حالات میں وہین الباس اور جنگ کے وقت میں یہ صابرین ہوتے ہیں یعنی صبر اور استقلال کے حوگر ہوتے ہیں فلباسا باسا اور ذرا باسا کے معنی تنگی اور ذرا کے معنی تکلیف جب بھی کوئی دنیا کے اندر کوئی صدمہ پیش آئے کوئی تکلیف پیش آئے تو اس میں یہ لوگ صبر کرتے ہیں اور حین الباس یعنی لڑائی کے وقت میں بھی جبکہ ان کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے یا اس کے ساتھ جنگ کا موقع آ جائے تو ایسی صورت میں یہ لوگ استقلال کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں پیچھے میں صبر کے تفصیل ارض کر چکا ہوں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں ایک صبر کرنا طاعت کے اوپر اور ایک صبر کرنا معصیتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور تیسرا یہ کہ کوئی مصیبت کی حالت میں تنگی کی حالت میں صبر کرنا یعنی اللہ تعالی کی مشیت پر راضی ہونا اور اللہ تعالی کی مشیت پر کوئی شکوہ نہ کرنا ان تمام اوصاف کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علاء کردینہ صداقو یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں یعنی سچا کہلانے کے مستعق ہیں اس میں یہ بات بتا دی کہ سچ کے مفہوم میں صرف یہ بات داخل نہیں ہے کہ آدمی سچ بولے بلکہ اس کے تمام کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں تو وہ سچا کہلانے کے مستعق ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ الہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس طرح اس نے ایک طرح سے یہ عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ تبارک بطالیہ کے احکام کی پابندی کروں گا تو اب جب اس نے یہ عہد کر لیا تو اس کے اہد میں سچا اترنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان ساری باتوں پر عمل کرے اور ان سارے احکام کو بجا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں وہ الاائی کا اور یہی لوگ متقم ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجاڑانے والے ہیں